اور اس کے دو حصے تھے پہلا حصہ عقیدے کے متعلقہ ہم نے پیش کیا ہے اور دوسرا حصہ فقہ کے متعلق ہے اور سب سے پہلے فقہ کا جو ہم سبق پیش کریں گے وہ ہے نجاستوں کا بیان نجاست کی اول دو قسمیں ہیں نجاست حقیقی اور نجاست حکمی نجاست حقیقی نظر آنے والی نجاست دکھنے والی نجاست اور نجاست حکمی وہ نجاست ہے جو بظاہر اس کا وجود نظر نہیں آتا لیکن شرع پاک نے اس پر نجاست ہونے کا حکم لگایا ہے جس طرح کے بے غسلگی بندہ بے غسلہ ہو تو اس کا سارے کا سارا بدن نجس ہوتا ہے لیکن ہاتھ پاؤں پہ پلیتی نظر نہیں آتی اس کو نجاست حکمی کہیں گے نجاست حکمی کی پھر دو قسمیں حدث اصغر یعنی بےوزگی اور حدث اکبر یعنی بے اوسلگی اور نجاست حقیقی کی پھر دو قسمیں نجاست حقیقی کی دو قسمیں نجاست غلیزہ اور نجاست خفیفہ نجاست غلیزہ سخت نجاست یعنی جس کا حکم سخت ہے اور نجاست خفیفہ جس کا حکم غلیظہ کی بنسبت نرم ہے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی تعریفیں مختلف کی گئی ہیں پہلی تعریف نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی جو کی گئی ہے وہ یہ کہ نجاست غلیزہ وہ ہوتی ہے جو دلیل قطّی سے ثابت ہو اور نجاست خفیفہ وہ ہوتی ہے جو دلیل قطّی سے ثابت نہ ہو بلکہ دلیل ضنی سے ثابت ہو یہ پہلی تعریف ہے کچھ علماء نے یہ تعریف فرمائی ہے کہ نجاست غلیظہ وہ ہے جو دلیل قطّی سے ثابت ہو اور نجاست خفیفہ وہ ہے جو دلیل قطّی سے ثابت نہ ہو بلکہ دلیل ضنی سے ثابت ہو اور دوسری تعریف نجاست غلیزہ وہ ہے جو ایسی نس سے ثابت ہو جس کے متعارض کوئی دوسری نص موجود نہیں ہے یعنی اس کے متعلق ایک ہی نس وارد ہوئی ہو اور وہ اس کی پلیتی کو بیان کر رہی ہو باقی کے سلسلہ میں کوئی بھی نس وارد نہیں ہوئی تو ایسی پلیتی کو نجاست غلیظہ کہیں گے اور نجازت خفیفہ وہ ہے کہ جو ایسی نسیں ثابت ہو جس کی متعارض کوئی دوسری نسل موجود ہے یعنی ایک نس اس کی پلیتی کو بیان کرنے والی ہے تو ساتھ ساتھ دوسری نص موجود ہے جو اس کی پاکی کو بیان کر رہی ہے جس طرح کہ حلال جانوروں کا پیشاب اب دو نصے ہیں ایک نسل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے ہوتا ہے اب یہ پیشاب کی نجاست کو بیان کر رہی ہے نس اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل عرانہ جب آئے ان کو پیٹ کی مرض لا ہے کوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے تم اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو تمہاری شفا اس میں ہے ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے دور رہنے کا درس دے رہا ہے اس سے پلیتی کی جانب اشارہ ہوتا ہے اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا قرب بتا رہے ہیں کہ خود پیشاب پینے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ پیشاب پیو تو یہ اس کی پاکی کی جانب اشارہ ہے اب دو نسیں ایک پلیتی کو بیان کر رہی ہے ایک پاکی کو بیان کر رہی ہے تو ترجیح جو ہوتی ہے پلیتی والی نسل کو ہی ہوتی ہے تو لہذا یہ حلال جانوروں کا پیشہ پلیت ہوگا لیکن نجاست غلیظہ نہیں ہوگا بلکہ خفیفہ ہوگا یہ دوسری تعریف ہے یعنی نجاست غلیظہ وہ ہے جو ایسی نس سے ثابت ہو کہ جس کے متعارض کوئی دوسری نس موجود نہیں ہے تو وہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ وہ ہے کہ جو ایسی نس سے ثابت ہو کہ جس کے متارض کوئی نسل موجود ہے وہ نجازت خفیفہ ہے اور تیسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ نجاست غلیزہ وہ ہے کہ جس پر تمام امہ کرام کا تمام اماموں کا اتفاق ہو وہ نجاست غلیظہ ہے اور نجاست خفیفہ وہ ہے کہ جس کی نجاست پر تمام امہ کا تمام اماموں کا اتفاق نہ ہو بلکہ اختلاف ہو بعض اس کو پاک کہتے ہوں بعض پلید کہتے ہوں جس طرح کے حلال جانوروں کا پیشاب ہے کچھ علماء اس کو پاک کہتے ہیں اور کچھ اس کو پلیت کہتے ہیں لہٰذا حلال جانوروں کا پیشاب اس تعریف کے اعتبار سے بھی نجاز خفیفہ ہے یہ نجازت غلیظہ اور خفیفہ کی تعریفات تھی جو ہم نے پیش کی ہے لہٰذا ان تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند چیزیں ہم بیان کر دیتے ہیں کہ نجازت غلیظہ کون کون سی ہیں اور نجاز خفیفہ کون کون سی نجاستیں ہیں انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر ایسی چیز جو وضو اور غسل کو لازم کرتی ہے وہ ساری کی ساری نجاست غلیزہ ہیں مثلا انسان کے بدن سے نکل کر خون کا بہ جانا یہ وضو کو لازم کرتا ہے لہذا یہ نجاست گلیزہ ہے منھ بھر قے آنا یہ وضو کو لازم کرتا ہے لہذا یہ نجاست غلیزہ ہے ودی منی مذی کا نکلنا یہ وضو کو لازم کرتا ہے لہذا یہ نجاست غلیزہ دختی آنکھ سے پانی آنا یہ وضو کو لازم کرتا ہے لہذا یہ بھی نجاست غلیزہ ہے اور اسی طرح استہزا یہ وضو کو لازم کرتا ہے لہذا یہ بھی نجازت خلیزہ حیض کا آنا نفاذ کا یہ غسل کو لازم کرتے ہیں لہذا یہ نجازت غلیظہ ہے یعنی انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر ایسی چیز جو وضو اور غسل کو لازم کرے وہ نجازت غلیظہ ہے اور حرام جانوروں کا پیشاب پاخانہ دونوں نجازت غلیظہ ہیں کتے کا پیشاب پاخانہ جتنے بھی حرام جانور ہیں سب کا پیشاب پاخانہ دونوں نجاست غلیظہ ہے اور حلال جانوروں کا پاخانہ تو نجاست غلیظہ ہے لیکن پیشاب کے سلسلہ میں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اختلاف ہے نصبی بھی متعارض ہیں اور ایم کرام کا آپس میں اختلاف ہے لہذا حلال جانوروں کا گائے بیل کا اونٹ اونٹنی کا یعنی حلال جتنے بھی جانور ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور حلال پرندے جو اونچی اڑان اڑتے ہیں کبوتر ہے اس طرح کے جو اونچی اڑان اڑتے ہیں اور حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے اور حلال پرندے جو اونچی اڑان نہیں اڑ سکتے جس طرح کے بطخ ہے اور مرغی ہے یہ اونچی نہیں اڑان اڑ سکتے اگرچہ حلال ہیں ان کی بیٹھ نجاست غلیزہ اور حرام پرندوں کی بیٹھ نجاست غلیظہ ہے چاہے وہ اونچی اڑان اڑتے ہوں یا نہ اڑتے ہوں ان تعریفوں کو مت نظر رکھیں گے تو نجاست غلیظہ اور خفیفہ کو پہچاننا آپ کے لیے آسان ہوگا اب نجاست غلیزہ اس کا چونکہ حکم سخت ہے تو یہ کس قدر کپڑے کو لگ جائے یا بدن کو لگ جائے تو کس قدر معاف ہے اور خفیفہ کس قدر معاف ہے نجاست غلیزہ اگر درہم سے زائد لگ جائے تو اس کو دھونا فرض ہے اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہوگی نہیں اور نجاست غلیظہ اگر درہم کے بقدر لگ گئی ہے اب اس کو دھونا واجب ہے اگر اسی حالت میں نماز پڑھ دیں گے تو مقروح تعلیمی واجب اعادہ ہوگی بدن پر لگی ہے چاہے کپڑے پر لگی ہے اور اگر درہم سے کم لگی ہے تو پھر اس کو دھونا سنت ہے اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لیں گے تو خلاف سنت اور اس نماز کا اعادہ بہتر ہوگا اور جو نجاست خفیفہ ہوتی ہے وہ عضو کے چوتھائی سے کم کم واف ہوتی ہے یعنی چوتھائی سے کم کم ہے تو اس کو دوہنا سنت ہے اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی لیکن دوہرا لینا بہتر ہے اور اگر چوتھائی عضو کے بقدر لگ جائے تو اب نماز نہیں ہوگی اب اس کو دہونا فرض ہوگا درہم پہلے ایک رائے سکہ تھا جتنا یہ پانچ روپے والا سکہ ہے بڑے والا ایک تو چھوٹا ہے نا ایک بڑے والا جو پانچ روپے کا سکہ ہے اس پمائش کا ایک سکہ تھا جس کا وزن نجاستوں کے باب میں ساڑھے چار کیا گیا ہے اگر وہ نجاست جرم دار ہے تو پھر درہم سے مراد ساڑھے چار ماشے مقدار ہے یعنی ساڑھے چار ماشے مقدار کی نجاست ہوگی تو اب گویا کہ درہم کے بقدر لگ گئی ہے اب اس کو دھونا واجب اگر اس سے زائد لگی ہے تو اب اس کو دھونا فرض ہے اگر نجاست جرم دار نہیں ہے بلکہ مائع نجاست ہے نجاست جرم دار نہیں ہے کہ جس کا وزن کیا جا سکے تو پھر درہم کی مقدار سے مراد اس کی پمائش ہوگی یعنی پانچ روپے کے اس بڑے والے سکے جتنی جگہ پر لگ جائے گی تو اب گویا کہ درہم کے بقدر لگ گئی ہے اب اس کا دھونا واجب اگر اس سے زائد لگ گئی ہے تو اب اس کا دھونا فرض ہے یعنی درہم ایک سکہ ہوتا تھا جتنا پانچ روپے والا بڑے والا سکہ ہے اگر نجاست جرم دار ہوگی تو پھر درہم سے مراد اس کی مقدار ہے وزن کریں گے اور نجاستوں کے باب میں وزن سے مراد ساڑھے چار ماشے کا یعنی ساڑھے چار ماشے کا درہم معتبر ہوگا اور اگر نجاست جرم دار نہیں ہے تو پھر اس کی پمائش کا اعتبار ہوگا اور اس کی پمائش ہوتی تھی جتنا پانچ روپے والا بڑے والا سکہ ہے یا اس طرح کر لیں کہ ہتھیلی کو ویسے سیدھا رکھیں اور ہتھیلی کے اوپر پانی ڈالیں جتنی جگہ پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اتنی پمائش ہوتی تھی درم کی اگر اس جتنی جگہ پہ نجاست لگ جائے گی تو اب اس کا دھونا واجب اگر اس سے زیاد جگہ پہ لگ جائے گی تو اب اس کا دھونا فرض ہے نہیں جرمدار ہوگی تو وزن کا اعتبار کریں گے اگر مائے نجاست ہے تو پھر وزن کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ پمائش کا اعتبار کریں گے اب چاہے نجاست غلیظہ ہو چاہے نجاست خفیفہ ہو بدن کو لگ جائے یا کپڑے کو لگ جائے اس کو پاک کیسے کرنا ہے نجاست غلیظہ اور خفیفہ اگر وہ مری ہیں یعنی نظر آنے والی نجاست ہے مری نظر آنے والی نجاست ہے جرم دار ہے جس طرح کے پاخانہ ہے جرم دار ہے تو اب اگر کپڑے پہ لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس عین نجاست کا ذیل کرنا ہے عین نجاست کو ختم کرنا ہے چاہے وہ ایک دفعہ دھونے سے ختم ہو جائے دو دفعہ دھونے سے ختم ہو جائے دس دفعہ دھونے سے ختم ہو جائے. جب تک عین نجاست ختم نہیں ہوگی اس وقت تک کپڑا بدن پاک نہیں ہوگا اگر وہ نجاست غلیزہ یا خفیفہ مری نہیں ہے بلکہ غیر مری ہے یعنی نظر نہیں آتی جس طرح کے پیشاب ہے یہ نظر نہیں آتا تو لہٰذا اب یہ غیر مری نجاست اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کپڑے پہ لگی ہے تو اس کو تین دفعہ دھو کر نچوڑا جائے اتنا نچوڑا جائے کہ تمہاری طاقت کے مطابق مزید قطرے نہ ٹپکیں تو اب اس بندے کے حق میں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا تین دفعہ اگر ایسے کرے گا لیکن اگر وہ نچوڑتا ہے اس کی طاقت کے بقدر پانی نہیں نکلتا لیکن اس سے زیادہ طاقت رکھنے والا بندہ نچوڑے تو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں تو لہٰذا یہ اس دوسرے کے حق میں پاک نہیں ہوگا اور اگر یہ نجاست غلیزہ اور خفیفہ ایسی چیز پر لگی ہے کہ جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا جس طرح کے کلین ہے دریا ہیں تو پھر پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دیوار وغیرہ پر لٹکا کر تین دفعہ پانی اس طرح ڈالیں کہ قطرے ٹپکنے ایک دفعہ بند ہو جائیں دوسری دفعہ پھر پانی ڈالیں پھر قطرے جب ٹپکنے بند ہو جائیں تیسری دفعہ پھر پانی ڈالیں پھر جب قطرے ٹپکنے بند ہو جائیں گے تو وہ کلین دری پاک ہو جائے گی اگر اس کو دیوار پر بھی نہیں ڈالا جا سکتا وہ بہت بھاری کلین ہے اور نجازت مختصر جگہ پہ لگی ہے تو اب اس کو ایسے بھی پاک کیا جا سکتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی بالٹی تامیہ وغیرہ رکھ کر اس جگہ سے کلین کو تھوڑا سا جھکا دیں اور اوپر سے پانی ڈالیں ایک دفعہ پانی سارا نچڑ جائے دوبارہ ڈالیں دوبارہ جب پانی سارا نچڑ جائے تیسری دفعہ پھر ڈالیں اس طرح وہ کلین پاک ہو جائے گی اور یہ نجاست غلیزہ اور خفیفہ اگر غیر مری تھی اور زمین پر یہ نجاست پڑی اور زمین خشک ہو گئی خشک ہونے کے بعد اب وہ زمین پاک ہو جائے گی نماز کے حق میں لیکن تیم کے حق میں پاک نہیں ہوگی یہ نجاست اگر چھری وغیرہ ایسی چیز پر لگتی ہے تو اس کو کھرچ دینے سے اور اسی طرح موزے کو لگتی ہے نجاست جرم دار ہے تو کھرچ دینے سے زمین پر رگڑ دینے سے وہ موزہ پاک ہو جائے گا لیکن اگر وہ نجاست غیر مری ہے تو اب دھونا پڑے گا لیکن یہ جو میں احکام بیان کر رہا ہوں یہ بدن پر لگنے کے سلسلہ میں ہے یعنی غلیظہ اور خفیفہ کا جو فرق کرنا ہے یہ بدن پر لگنے کے سلسلہ میں ہے یا کپڑے پر لگنے کے سلسلہ میں چاہے نجاست غلیظہ ہو چاہے خفیفہ ہو یہ پانی دودھ یا اس طرح کی چیز میں پڑ جائے گی تو اس کو پلیت کر دے گی جس طرح نجاست غلیظہ کا ایک قطرہ دودھ پانی کے اندر پڑ جائے تو اس کو پلید کر دیتا ہے اسی طرح خفیفہ کا بھی ایک قطرہ پڑ گیا تو وہ بھی پلید کر دے گا یعنی اس سلسلے میں غلیظہ اور خفیفہ کا فرق نہیں ہے غلیظہ اور خفیفہ کا جو فرق ہے یہ محض کپڑے اور بدن پر لگنے کے سلسلہ میں ہے تو لہٰذا نجاست کی ہم نے اولن دو قسمیں بنائی نجاست حقیقی اور نجاست حکمی نجاست حقیقی نظر آنے والی نجاست نجاز حکمی جس پر شریعت متحرہ نے نجاست ہونے کا حکم لگایا ہے نظر نہیں آتی نجاست حکمی کی پھر دو قسمیں ہیں حدث اصغر حدث اکبر بےوزگی کو حدث سے اصغر کہتے ہیں اور بیغسلگی کو حدث اکبر اور نجاست حقیقی کی پھر دو ہم نے کس میں بنائی نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ پھر نجاست غلیزہ ہو یا خفیفہ ہو اب اس کو پاک کرنے کے لیے دیکھنا ہے کہ وہ نجاست مری ہے یا غیر مری نظر آنے والی ہے یا غیر نظر آنے والی اور پھر سب کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے عرض کر دیا ہاں کپڑے کو پاک کرنے کا یہ نچوڑنے کا طریقہ چونکہ مشکل ہے تو لہٰذا ہم تین چار طریقے اور عرض کر دیتے ہیں تاکہ کسی طریقے کے ساتھ جو آسان ہو کپڑے پاک کیے جا سکیں ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ان کو تین دفعہ نچوڑا جائے کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں تین دفعہ اس طرح نچوڑیں گے تو وہ پاک اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو بالٹی کے اندر ڈال دیں اور بالٹی کے اوپر ٹوٹی کھول دیں اب بالٹی سے پانی گرتا رہے اتنا پانی گر جائے جتنا تین دفعہ نچوڑنے پر پانی خرچ ہوتا ہے اتنا پانی گر جائے یعنی کچھ نہ کچھ پانی وہ اندازہ خود ہی ہو جاتا ہے اتنا پانی جب بالٹی کے اوپر سے بہتا رہے تو اب وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے لیکن عین نجاست کو زائل کرنے کے بعد یعنی یہ غیر مری کے سلسلہ میں کہہ رہا ہوں مری نجاست جو ہوتی ہے وہ تو اس کے عین کو زائل کرنا ہوتا ہے نا ایک طریقہ پاک کرنے کا یہ ایک نچوڑنے والا تھا اور دوسرا ہو گیا بالٹی کے اندر پانی ڈال کر اوپر سے ٹوٹی کھول دیں تو پانی اتنا بالٹی سے بہ جائے جتنا تین دفعہ نچوڑنے پر خرچ ہوتا ہے تو اب کپڑا پاک ہو جائے گا اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹوٹی کے نیچے کپڑا رکھ دیں اور اوپر سے ٹوٹی کھول دیں ہر طرف سے تاکہ پانی بہہ کر جائے اور کپڑا زمین سے کچھ اٹھا ہوا یعنی زمین پر لگا ہوا نہ ہو اس طرح پانی کھول دیں اور جتنا تین دفعہ دھونے پر پانی خرچ ہوتا ہے اتنا پانی اوپر سے بہ گیا تو اب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مائے کثیر میں یا بہتے پانی میں کپڑے کو تھوڑی دیر ڈبو کر رکھیں پھر نکال لیں تو اب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یہ جو نجاست کے سلسلہ میں ہم مختصر سبق قرض کی ہے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اللہ تعالی مدد فرمائے